بس اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عام واٹسپ گروپس اور الباطہ باقی اور باقی تمام واٹس ایپ گروپس اور براض تمام شامین کو شہم و شاپ سے کرتے ہیں سلسلہ درس جو ہے کہعوت شریف میں سے درس نمبر انتالیس ہے اور آج کا درس جمعے کے بارے میں ہے جمعہ کے سنتوں کی نیتیں فرض کی نیت اور جمعہ کے جو حدیث ہے خطبہ خطیب خطبہ دینے سے پہلے جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کا بھی اور معن وفم تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو جمعہ چونکہ اور اب معلوم ہے جمعہ کے دن جو ہے ہمیں جمعہ اسلام میں اجتماعی عبادتیں ہیں ہفتے میں ایک اجتماع ہے ہاں جی ہر پانچ وقت پہ ایک ایک اجتماع ہے جماعت کے پانچ وقت کے فرد نمازوں میں اس کے بعد ہفتے میں ایک اجتماع بڑی اجتماع ہے ہاں جی پھر سال میں عیدین کی دو بڑی اجتماعات ہیں پھر حج کا تمام عالم سے ایک جگہ پر جمع ہونے کا ایک بڑا اجتماع ہے یہ سب جو ہے عبادت بھی ہے سیاست بھی ہے مسلمانوں کو آپس میں ہماہ رکھنے کے لیے اور اس عبادت میں شامل ہونے کے بہت بڑی تاکید ہے ہاں جی سے جمعہ کے بارے میں خاص طور پر پیارے نبی نے فرمایا جو شخص تین جمعہ بدون کسی عزر شرکی کے نہ بیمار ہے کہیں ڈیوٹی کا مسئلہ ہے ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے بدون کسی عزر شرکی کے جمعہ تین جمعہ مسلسل جمعے میں شریک نہ ہو جائیں تو فرمایا وہ قیامت میں منافقین کے ساتھ محسور ہوگا ہاں جی اور منافقین کا درجہ سب سے نچلے طبقے میں اس تک جمعے کے بارے میں وارنی ہے اور جمعہ ہمارے فق کی روشنی میں فرض ہے اور یہ فرض جو ہے ظہر کا قائم مقام ہے جن لوگوں کو جمعہ مل گیا ہاں جی وہ پھر ظہر نہیں پڑیں گے لیکن جن لوگوں کو کسی نہ کسی وجہ سے اگر جمعہ نہیں مل سکا تو پھر وہ ظہر پڑیں گے البتہ شاہ سے اللہ فرمائے اگر کسی کو جمعہ کا اگر وہ جمعے پہ آیا ہاں جی لیکن راستے میں دیر ہو کے جو کسی کسی وجہ سے دیر سے پہنچا اور اگر امام کے ساتھ اس کو جمعہ کا ایک رکعت مل جائے حتیٰ آخر دوسری رکت کا امام کے ساتھ روکو بھی مل جائے تو اس سمجھو اس کو جمعہ مل گیا تو ایک رکعت وہ امام کے ساتھ ملے پڑے گا اور پھر امام تشدد پڑھ کے سلام پھیلیں گے تو کھڑا ہو کے ایک اور رکت پڑیں گے جمعہ ہی کے نیت سے تو اس کا دو رکعت ہو گیا اور اس کو پھر دوہر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایک بندہ اس کو جو ہے اتنا بھی نہ ملے صرف وہ آیا تو امام تشہد میں تھے آخری تو وہ شامل ہو جائیں تشہد میں بھی نیت کر کے بیٹھ جائیں ہاں جی امام صلی اللہ تعالیٰ پھیرے گا آپ کھڑا ہو کے اپنے دو رکعت شبہ کے طور پر ختم کریں پڑھ لیں اس کے بعد ایسے بندے کے لیے زہر کو دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے جس کو امام کے ساتھ ایک رکعت بھی نہیں ملا آخری تش... آخری رقو بھی نہ ملنے کی صورت میں ہاں جی تو اس بندے کو زہر پہلے دو رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیا جمع جمعہ کے طور پر لیکن یہ اس پر واجف ہے زہر کو دوبارہ پڑھیں یہ بھی تھوڑا شريہ عنج ہے جی. اور باقی جو ہے زہر کے جو جمعے كے چونكہ جمعہ زہر کے قائم مقام ہے لہٰذا ظہر میں جو سنتیں ہیں وہ جمعے میں بھی ہے تو جمعہ کے فرض نماز سے پہلے جو چاركہ تھے اس كى نيت یہ ہے زہر کے وہی اربا کے طرح لیکن یہاں جمعہ پڑھیں گے تو اس كى نيت یہ ہے اسلی سنت تل آتی عرب عارق آتن قربتا وسلی میں نماز پڑھتا ہوں سنت الجمعہ جمعہ جمعہ کی سنت پڑھتا ہوں ارب آ رق آطن چار قربتاً اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے نزدیک ہونے کے تو یہ قرب ہمیں یہ قرب نزدیکی معنوی ہے انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے تو یقیناً وہ بندہ اللہ کے حضور میں محبوب ہوگا اللہ اس بندے سے راضی ہوگا اس میں کوئی شخص ہوا نہیں اس کے بعد جو ہے ہنجے فرض اور جمعہ کی خطبہ وغیرہ ہوتی ہے خطبہ آباد فارغ ہو. پھر فرض نماز پڑھیں گے خطبہ سے فارغ ہو کر تو فرض نماز کی نیت یہ ہے اصلی فرض الشمعتِ بالجماعتی ادا الجوبی قلبۃ اللہ معموم کی نیت یہ ہے جو لو پیچھے نماز پڑھنے والا عوام کی نیت یہی ہے کہ چونکہ یہ نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے یہ جمعے نماز جمعہ کی نماز انفرادی طور پر نہیں پڑھی جاتی ہے اس کے شرائط میں سے ایک جماعت ہے لہٰذا اس کی نیت میں بھی بالجماعت کا لباس ہے تو اصلی میں نماز پڑھتا ہوں فرض الجماعت نماز جمعہ کا فرض نماز بال جماعت جماعت کے ساتھ ادا ان ادا کے تو پر وقت کے اندر لی بھی واجب ہونے کے بنا پر قوربۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی قورب حاصل کرنے کے لیے اس ذات کی رضا بندی حاصل کرنے کے لیے <تصفح> یہ جو ہے معموم کی نیت ہے فرض نعمت کی اور امام کی نیت جو ہے آج امام کے کی ایسے نماز پڑھیں تو اس کے لیے یوں نماز نیت کرنا بہتر ہے وسلی فرض الجموعاتی ہاں جی امامن ادا انل جو اللہ میں نماز پڑھتا ہوں جمعی کا فرض امام کے طور پر ادا کی صورت میں واجب ہونے کے بنا پر قلبت اللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے البتہ امام کو کئی شوجہ امامت کرتے ہیں تو اس کے لیے جس یہاں جمعہ کی نیت میں امامن کا لفظ اضافہ ہو گئے باقی پانچ وقت کی نمازوں میں بھی فرض نمازوں میں امام کے لیے جو ہے جس طرح معمول بالجماعت پڑھتے ہیں امام لفظ امامن کا اضافہ کریں تو بہتر ہے اگر نہیں کیا تو بھی اس کے لیے صحیح ہے تو یہاں بھی فرما لیں اسلی فرض الجماعت ادا علی وجوبی قبط اللہ پڑھ لیں تو بھی امام کی نیت صحیح ہے لیکن امام کے لیے امام کا لفظ اضافہ کرنا یہ جو ہے اس کے لیے بہتر صورت ہے ہاں جی یہاں سے نے فرمایا اس کے لیے بہتر صورت ہے باقی یہ نماز انفرادی طور پر جائشنی نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھی جاتی تو زور کی جو ہے جمعے کی فرض نماز کے بعد پھر جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہیں چار اکت ساری جس طرح زور کی چار رقط سنت ہے اور جمعے کے بھی وہی چار رکت سنت ہے ادھر زور کی نیت سے پڑھتے تھے چار رکت سنت ہاں جی زہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد یہاں جو ہے جمعے کے نیت سے پڑھی جائیں گے دو دو رکعت پہ سلام پھیریں گے تو اس کی نیت یہ ہے وسلی سنت الجماعتِ القطینِ قربََََََََ اللہ میں نماز پڑھتا جمعے جمعہ کی سنت جو ہے رکعت دو رکعت القین دو رکعت قربتا اللہ اللہ تاخیر قرف اور رضا رضامندی حاصل کرنے کے لیے تو یہ عظیٰ گرمی جمعے کے اندر جو نیتیں ہیں وہ پڑی جاتی تینوں چار نیت ہو گئی ان سب کے مختصر ترجمہ توضی ہو گیا ہاں جی اس کے بعد جو ہے جمعے کے سزی فرض کے جو ہے اہمیت کے حوالے سے ایک تو ایک جمعہ جمعہ جمعے کے بارے میں جمعہ کی سب سے بڑی اہمیت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیت نازل فرمایا سورہ جمعہ میں سری حکمیں ہمیں فرما رہے ہیں جمعے کی تاخیر جمعہ پہ آنے کے بارے میں قرآن پاک میں مکمل ایک سورہ سورہ جمعہ کے عنوان سے آیا یہی کافی ہے کہ جمعہ کی نماز اللہ تعالیٰ کے نظر کتنی اہمیت رکھتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں ہاں جی وہاں پر اللہ نے صاف فرمائے آیت کا تجمہ کروں سر جمعہ کی اللہ ہیں یا ائی الزین آمنو اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اے ایمان والو اذا نو دلِ صلاحط من یوم الجمع تی جب جب ندا دی جائے وراتہ نے آزان دی جائے نماز کے لئے میں یوم الجمہ جمعہ کے دن یعنی نماز جمعہ کی جب آزان دی جائے تو کیا کریں پھنس آؤ اللہ ذکر اللہ تو تم لوگ جلدی کرو اللہ کے ذکر تب تو یہاں ذکر تم لاتو نماز جمعہ نماز جمعہ کی طرح تم لوگ سب لے جاؤ جتنا ہو سکے جلدی اس نماز میں پہنچنے کی کوشش کرو وزر ضرور اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو ہاں جو زمانے میں جو اہم کاروبار تھا خرید و فروخت ہے ورنہ ہر قسم کے کام کاج کاروبار نوکری دفتر جو بھی آپ جس کام میں بھی دنیاوی مصروف ہے ان سب کو چھوڑ کر اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر صرف بے نہیں دکانداروں سے کم نہیں ہے ہاں جی ایک مثال کے طور پر آج میں اس زمانے میں لوگ زیادہ تر ان کا دنیاوی معاملات بے تھا خرید و فروخت تھا تو اس کا ذکر ہوا ہے ورنہ صرف بے نہیں ہر کام ہر کام زمینداری اپنی زمینداری کام کاشکار اپنی کاشکاری کم ہاں کوئی بھی کاروباری شاخ صنعتی شاخ ہنرمند شاہ اپنے کام کو چھوڑ کر اس عبادت کی طرف آ جائیں ڈیوٹی والے اپنی ڈیوٹی سے چھٹی لے کے چھٹی ہوتی ہے الحمد للہ مسلمان ملک میں ہاں جمعے کے لیے چھٹی ہوتی ہے وقفہ ہوتے ہیں تو اس میں بیکار نہ بیٹھیں نماز کی طرف آ جائیں جہاں پہنچتے ہیں وہاں جا کے شامل ہو جائیں وزر البے اور چھوڑ دو ہر ان کے خرید و فروخت کو ظالکم خیر الرقم یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ نماز کے ٹائم پر اللہ کے فرض فرضے کو ادا کریں ان کن تم تعلوم اگر تم اس حقیقت کو جان لیں پھر فرماتے فیضا کھو جاتے صلاح نماز پہ آ جاؤ نماز پڑھو پھر جب نماز ختم ہو جاتی فن تشرو پھر تم لوگ پھیل جاؤ منتشر فلاج روز زمین میں وہ اب من فضل اللہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی فضل کا سوال کرو یہاں علماء لکھا فیر پھر جا کے اپنے کام کاج کرنے کے معنی میں برا لے ہے۔ اور یہاں اور کے بعد خصوصی اللہ سے رزق برکت خیر کے لیے دعا کرنے کے مفہوم بھی اس آیت سے سمجھا ہے رضمین میں منتشر ہو جاؤ اور جو فضل اللہ اللہ سے اس کی فضل تلاش کرو یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو برکت دینا اس کام کو نتیجہ خیز بنانا ہاں وہ سب اللہ کے یاد میں نا اللہ فرمایا فرق نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو جہاں جہاں سے آئے ہیں اپنے روز زمین میں منتشر ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو کاموں پہ واپس جاؤ اور اللہ سے اس کے فضل مانگو ہاں جی وزر اللہ اور اللہ کو یاد کرو کثیرن بہت زیادہ لالحکن تو امید سے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ اسی حوالے سے سمجھ آتے اب وقت فضل سے اپنے روزی بھی کے کوشش کرو اور جمعے کے نماز کے بعد کثرت سے اللہ کو یاد بھی کرو جس لیے ہم لوگ جمعہ کے بعد جو ذکر وغیرہ رکھتے ہیں مساجد میں وہ بھی اسی آیت اسی آیت کے کی حکم کی روشنی میں ہے جمعے کے بعد چونکہ دعائیں قبول ہونے کا مناجات کا اللہ سے راز و نیاز کا ہاں جی قبرستانوں میں جا کے امباد کے لئے فاتحہ کرنے کا اور ہر غلط کی عبادت کو وہ بہترین واقعہ تھے جمعے کے نماز سے لے کر جو ہے تک کا وقت بہت ہی ثواف کا کان جگہ ہے عبادت کے وقت ہے اس لیے اللہ نے فرمائے وسکر اللہ اللہ کو یاد کرو کشرین بہت زیادہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی لال رقوم تو لوں تم فلاح پاؤ عمبر کے دور کے اصہاب نے ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ تجارت قافل آیا رسول اللہ خشبہ پڑھ رہے تھے تو تہذے قافلہ شور شرابے کے ساتھ اس زمانے میں آتے تھے ڈول لماکے کے ساتھ ان کے اعلان ہوتے تھے تو سب نے رسول اللہ کو کھڑا چھوڑ کر اس کام پہ گئے اسے اس تجارت پہ گیا ہاں جی تو اس اللہ نے ان کی وارننگ دیتے ہوئے عثمانوں کو ڈانٹا کہ انہوں نے کاروبار کے تعمبر کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر پہلے زمانے میں نماز پہلے پڑھتے تھے خطبہ بعد میں دیتے تھے پھر اس واقعے کے بعد سے اللہ نے حکم دے دیا کہ جو خطبہ پہلے پڑھیں جو وہاں بعد میں پڑھیں یہاں پہ مجھے وہی رہا ہو یہ لوگ جب دیکھتے ہیں تجارت ان تجارت کے کوئی تجارتی قافلہ وغیرہ آتے دیکھیں او الحمن یا کوئی اللہ لاب دیکھیں تو ان فض و لحاظہ سب اس اس اس کھیل کود اور اس کی طرف باغ کے چلے جاتے ہیں بتا رکھو کا سب اس طرف منتشر کے چلے گئے بتا رکھو کا اور آپ کو چھوڑ دیا کائمن کھڑا اکیلا خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا جس طرح وہ نے لکھا ہے کہ اس دفعہ جو رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں صرف بارہ نفر رہا تو خطبہ سنتے باقی سب چلا گیا اس تجارتی قافلے سے سودا لینے کے لیے تو اس پر اللہ نے ان کے وارننگ دیتے ہوئے ان کو ڈانتے ہوئے یاد نازل فرمایا پھر اللہ حرمین کُل کے تو معند اللہ جو اللہ کے پاس سے خیر البلائی ہاں جی وہ کہیں زیادہ بہتر بین اللہ انلّہ اللہ کی چیزوں سے اور تجارت اور تجارت سے وہ اللہ خیر الراضین اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین رض عطا کرنے والا ہے تو کے کی اہمیت کے لیے اس میں اللہ نے فرمایا ایسے واقعیت بھی ہے عظیم نگر کہ جو ہے ساویر نسر کے دور میں ایک واقعہ جہاں تب انہیں تفسیر میں نے تفصیل میں پڑھا تھا کہتے ہیں دو بندہ اوپر والے کے کی روشنی میں جب کاروار جمعہ کی ندا دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے نماز کو جاؤ پھر جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو تم لوگ جو ہے پھر زمین میں پھیل جاؤ اللہ سے اس کے فضل مانگو رزق مانگو اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو کاروبار چھوڑ کے تجارت چھوڑ کے اللہ جمعے کے لے جاؤ اس والے میں آتا ہے کہ دو بندہ جو ہے دکاندار جو ہے ایک دکاندار اور ایک مسلمان اس سے کوئی چیز خریدنے کے لیے وہاں آیا کوئی برتن تھا برتن تھا اس تھا گفتگو گفت چل رہا تھا اتنے بھی جمعے کی نیدا ہو گئی تو دونوں نے کہا بھائی چلو پیالے اللہ کا حکم میں خرید و کو چھوڑ کر جو ہے نماز کے لا جاؤ تو ہم دونوں چھوڑ دیتے دونوں نے کہا سے بالکل صحیح دکاندار نے بھی کہا اس نے بھی کہا خریدار نے بھی انہوں نے ابھی سودے کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا جمعے کو جمعے کی نماز پڑھ کے چلا گیا تو وہ برتن سونے کے بن گیا تھا وہ برتن سونا بن گیا تھا تو یہ ایمانداری ان دونوں میں کہ وہ دکاندار نے کہا یہ تمہاری ایمان کی وجہ سے ہوا ہے اور اسداوتا جی نے اور خریدار نے کہا یہ تمہاری ایمان کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا ہاں جی ہم نے اللہ پاک کے اس حکم پر عمل کیا کہا کہ جب جمعے کے سلاد ہو جائے جمعہ کے اذان ہو جائے تو تم اپنے کاروبار چھوڑ کر جو ہے ہر چیز چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاؤ ہم نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس میں برکت دے دیا اور وہ اپیتا علیہ اللّہ کی چیز جو ہے بن گیا تو یہ چیزیں جس طرح اللہ نے فرمائینہ اللّہ جو جو اللہ سے اس کے فاضل مانگو اللہ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں وہ سواتی لوگ اللہ نے اس طرح مجھے جو ہے ان کو دکھایا ان کو ہاں حکوم پر عمل کرنے میں اسم کے خیرات ان کے زندگی میں دکھایا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ذات حضین گنمی تو ہمیں جب تک جو کوئی مجبوری نہ ہو انتہائی جیسے بیمار ہو گیا بیمار کے دیکھ بھال ہو گیا ہاں ایسے بہت سے جو ہیں مجبوریاں جب تک نہ ہو ہر صورت میں جمعے میں پہنچنا ضروری ہے کیونکہ آپ جمعے میں پہنچیں گے تو عادث و برقے میں آتا ہے ایک تو آپ کی گناہیں ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں ہر دوسرے نماز کی پہلے نماز کے بیچ میں جو گناہ ہو گیا وہ دلتا جاتا ہے اور اگر کوئی گناہ پھر بھی باقی رہا تو ایک جمعہ اور دوسرے جمعے کے بیچ میں جو خطائیں آپ میں باقی تو جمعہ پڑھنے سے وہ گناہیں دھول جاتے ہیں ہاں جی ہفتے کے اندر کی کچھ کھاتائیں جو نماز پنجانہ نماز کی وجہ سے اگر نہیں دلہا نہیں باشا گیا تو جمعے کی وجہ سے آپ کے وہ گناہیں باشی جاتی ہے لہذا جمعے کو اہمیت دے کر ہر صورت میں جمعے میں شامل ہو جائیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں جو گناہ اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی اذین گرامیں اللہ نے باغہ قرآن پاک میں ایک شورہ نازل کیا ہاں جی باقی نمازوں کے لیے نماز کے لانے کا حکم دے جا قرآن پاک امن نماز کا نام لے کر ہاں کسی بھی نماز کے لیے نہیں فرمایا لیکن اس نماز کے لیے اللہ نے نام لے کر فرمایا ہاں کہ بھائی ایجا نوں دیا مین یوں ہاں ہاں جی الظین ایجا دیا علیہ من جمعہ جمعے کے دن یعنی کے نماز کے لیے جب اجاد دی جائے تو تم ہر صورت نے اس میں شاہ فاستا امر کے سکھائے وہ وجو پر دارد کرتے ہیں جلدی سے اللہ کے اس ذکر کی طرف جاؤ اور ہر قسم کی کاروبار چھوڑ دو یہ بھی امر ہے وجوہ پر دارد کرتی فرمایا یہی کاروبار سب کو چھوڑ کے جمعے میں آنا یہی خیر القوم ان کو تمتا تم ان چیزوں کے ثواب کو اجیر کو جانو تو یہی تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز ہے لہٰذا جانکالی کلام الہی سے بڑھ کر قرآن سے بڑھ کر ہمیں اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے کے جمعے میں ہر سب میں پہنچنے کی کوشش کراؤں اور جمعے کی حدیث کا تجمہ انشاءاللہ شاء کل کروں گا